الحمد لله، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصنفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعض فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم إلى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم بشحلی سدری و یس سرلی امری واہل الفت مل لسانی ربنا اربنا رشدنا رشدناز من شرور حقمرچنا لا تو آمین یا ربل آدمی میں اگرچہ اپنے طور پر تو فیصلہ کر چکا تھا کہ سورہ حدید کے حصہ اول پر جو چھ آیات پر مشتمل ہے ہماری گفتگو اب مکمل ہو گئی ہے اب ہمیں آگے بڑھنا ہے اسی لیے آپ حضرات حیران بھی ہوئے ہوں گے کہ آج میں نے پھر تلاوت کی ہے اسی حصے کی ایک آیت پوری تیسری آیت اور چوتھی آیت کے آخری حصے کی اس کا سبب یہ ہے کہ ایک تو مجھے سوال ملا ہے جس سے واقع تن نشاندہی ہوئی ہے کہ میرے اپنی گفتگو میں ایک خلا رہ گیا ہے جسے جس پر ہو جانا چاہیے ہمارے ایک اہم ساتھی کا سوال ہے جو ہمارے قرآن کالج کے استاذ بھی ہیں دوسرے یہ کہ جو گفتگو ہوئی ہے اب تک وحدت الوجود پر اس کے ذمن میں مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ شاید میرا ذاتی موقف پورے طور پر واضح نہ ہو سکا ہو اور چونکہ یہ این ممکن ہے بلکہ این ممکن نہیں اغلب یہی ہے کہ شاید زندگی میں یہ آخری مرتبہ ان آیات پر گفتگو ہو رہی ہو لہذا میں چاہتا ہوں کہ پھر اپنا ذاتی موقف جو ہے پوری طرح کھول کر بیان کر دوں اس پر اگرچہ ہماری ایک نشست اور سرف ہو جائے گی کوئی مغالطہ جو ہے وہ باقی رہے غلط فہمی پیدا ہو جائے جن حضرات پر یہ بحث کچھ گرا گزر رہی ہو ان سے میں معذرت خواہ ہوں کہ ان دو اسباب کی وجہ سے ہمیں ابھی اپنے سابقہ مضمون ہی کو جاری رکھنا ہے سوال یہ تھا اور بہت صحیح سوال تھا برمحل سوال کہ جب میں نے یہ کہا تھا کہ قرآن حکیم میں صرف ایک مقام ہے یہ اول اول والآخر آخر اول جہاں اللہ تعالی کے اسماء کے مابین حرف عطف آیا ہے اس لیے کہ عطف جو ہے وہ مغائرت کا متقاضی ہے معتوف اور معتوف علیہ میں مغائرت ہوتی ہے یہ نحب کا قاعدہ ہے یہی وجہ ہے کہ پرانے حکیم میں وہ آیت مبارکہ جو اسی سلسلہ سور میں سورہ حشر کے آخر میں وارد ہوئی ہے وہاں تسلسل کے ساتھ اللہ کے آٹھ اسما آئے ہیں لیکن کہیں کوئی حرف عطف نہیں ہے الملک القدوس السلام ال مومن المحمل ال عزیز الجبار المتک اطف کئی تو یہ واحد مقام ہے کہ جہاں حرف عطف آیا ہے الاول جب میں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے تو ضروری تھا کہ میں واضح کرتا کہ وہ سبب کیا ہے یہاں یہ حرف عطف کیوں آیا ہے اگرچہ بعض ازواق میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کو خود سمجھ چکے ہوں گے لیکن یہ کہ وضاحت بھی مناسب ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ یہ اول و آخر اور ظاہر و باطن یہ چاروں عصما ایسے ہیں جو کسی نسبت اضافی کو چاہتے ہیں اول و ہو آخر و ہو ظاہر و ہو باطن و ہو جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ اس خطبہ میں خطبے مبارکہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شابان کے آخری دن شاد فرمایا تھا جس میں رمضان مبارک کی عظمت کا بیان ہے اس کا اختتام ہوتا ہے کہ یہ ماہ مبارک وہ ہے کہ اول ہوں رحمت الم اوسط ہوں و فرت الم و آخر تو اول آخر اوسط یہ ایک نسبت کے متقاضی کس چیز کا اول کس کا آخر کس کا اوسط اسی طرح ظاہر اور باطن کے لیے تو اسی صورت میں دوسرے میں الفاظ آئیں گے فضور بے لہ مسور لہو بابل بات رحم و ظاہر العذاب باطن کی بھی اضافت ہے ہو کی طرف اور ظاہر کی بھی اضافت ہے تو کی طرف تو در حقیقت یہاں مراد ہے اس سلسلہ کون و مکان یہ کائنات یہ سلسلہ تخلیق اس کا اول بھی اللہ ہے اس کا آخر بھی اللہ ہے اس کا ظاہر بھی اللہ ہے اس کا باہر بھی اللہ ہے اب یہاں اصل میں بات سمجھ میں آ جانی چاہیے اول و آخر جو ہے ان میں لازمن مغائرت ہوگی اگر تو کوئی فصل ہے کوئی زمانی بوڈ ہے درمیان میں تو لازمن اول ہوا آخر و ہو یہ ایک وقت میں نہیں ہو سکتا لازمن اس میں مغائرت جو ہے وہ خود ان الفاظ کا تقاضا ہے کہ ان کے مابین موجود ہے یعنی یوں سمجھیے کہ ایک وقت تھا کہ صرف ذاتِ باری تعالیٰ تھی کائنات نہیں تھی پھر کائنات کا وجود ہوا تو اس کا اول کون ہے اللہ ہے جہاں سے یہ کائنات شروع ہو رہی ہے اس کے بعد ایک وقت پھر آئے گا کہ پھر صرف اللہ کی ذات ہوگی کائنات نہیں ہوگی تو یہ گویا کہ یہ اس کا آخر ہو ہے اس کائنات کا آخر اول ہوں وہ آخر ہوں اللہ کی ذات ہے درمیان میں یہ کائنات ہے اور اس کائنات میں اب ظاہر بات ہے کہ ڈائمینشن پیدا ہوں ظاہر اور باطن تاکہ احاطہ ہو جائے کہ وہی وہ ہے وہ ہے بس ظاہر ول باطن ظاہر الباطم یہ تو یقیناً سائملٹینئس ہے ان میں مبارت نہیں ہو سکتی کسی شے کا ظاہر کسی شے کا باطن یہ تو ساتھ ہی ہوں گے ایک برتن ہے اس کا باطن اس کا ظاہر یہ ساتھی ہوگی اس کا خارج اس کا داخل یہ ساتھ ہوں لیکن چونکہ پہلے دو اسما جو ہیں وہ لازمن مغایرت اور فصل کے متعدی ہیں لہذا اس میں چونکہ حرف عطف آ گیا اسی کی مناسبت سے پوری آیت کے اندر پھر حرف عطف کو لے آیا گیا اس سے اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں در حقیقت اس آیا مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ ہے حقیقت وجود فلسفہ وجود ہی اس کا موضوع ہے اسی پر گفتگو ہو رہی ہے اسی پر بحث ہو رہی ہے اب آئیے اس بات کی طرف کے اس وحدت الوجود کے بارے میں میرا واقف کیا ہے من میں پہلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سن پچپن چھپن میں جبکہ میری عمر تینتیس چونتیس برس کی تھی میں اس مسئلے پر اپنا غور و فکر سوچ بچار مکمل کر کے ایک حتمی رائے تک پہنچ چکا تھا اور وہ حتمی رائے اس وقت کس انداز میں میرے ذہن میں آئی تھی اس کو میں بیان کر رہا ہوں کہ شریت اور ہمارا دین جو ہے اس کا ظاہر اور باطن جہاں تک عملی حیثیت کا تعلق ہے جسے ہم تعبیر کرتے ہیں شریعت اور طریقت شریعت اس دین کے عمل کا ظاہری پہلو ہے طریقت اسی کا باطنی پہلو ہے شریعت بحث کرے گی فقہ بحث کرے گی نماز کے ارکان کیا ہیں اوقات کیا ہیں پھر یہ کہ اس کی رکعتیں کتنی ہیں ظہر کی اثر کی ہر رکعت میں ارکان کیا ہے ان کی ترتیب کیا ہے ان کی تعدیل کیسے ہوگی وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو فقہ کی کتابوں ملیں گی اسی نماز کا ایک باطن جو مطلوب ہے کہ خوشو و خضو ہو حضور قلب ہو ہم انسان متوجہ ہو گیا ہو اپنی پوری شخصیت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو جھکا ہوا رکو میں ہے تو بھی پوری شخصیت جھک گئی ہو یہ اس کا باطن ہے یہ طریقت کا موضوع ہے وہ شریعت کا موضوع ہے تو یہ جو عملی پہلو ہے دین کے شریعت اور طریقہ یا ظاہر و باطن ان دونوں کا تعلق یا ہم از است سے ہے یا ہما باوشت سے ہے اس کی مداحت میں بات میں کروں گا ان دونوں کا تعلق یا تو اس سے ہے کہ سب کائنات اللہ کی ذات سے یا یہ پورا سلسلہ ہے قول و مکہ اللہ کی ذات کے ساتھ پائیں ہے ہما از اوست اور ہما باوس با ان دونوں کے اندر فرق ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا بس وہ اس درجے میں سمجھ لیجیے کہ شریعت کے درجے میں جو اولین درجہ ہے لا محبود الا اللہ لا الا اللہ لا الا محبود معبود یہاں پورے مفہوم میں لیجیے مطالع مطلق اللہ ہے حاکم اللہ ہے اسی کا حکم ماننا ہے اور در حقیقت رسول کا حکم بھی اسی کا حکم ہے ببا سلام الرسول اللہ علی بس اللہ اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے حلال اور حرام پر قائم رہنا ہے لامابودی اللہ سوال اسی سے کرنا ہے ڈرنا اسی سے ہے امید اسی سے رکھنی ہے یہ پھر یہ کہ رازق وہی ہے اور اسی طریقے سے حاجت روا وہی ہے مشکل کشاہ وہی ہے یہ تصور تو گویا کے دین کا بالکل بنیادی تصور ہے تو گویا کے پہلا قدم ہے لامابود آئی اللہ اس سے اگلا جو طریقت کی آخری منزل ہے وہ یہ ہے لا مقصود نہ مطلوبہ اللہ نا مطلوب محبوب الا اللہ یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں کہ انسان کی زندگی میں مقصود و مطلوب کی حیثیت صرف اللہ کی ذات کو حاصل کی نصم العین اس کا صرف اللہ کی رضا کا حصول محبوب حقیقی صرف اللہ باقی ساری محبتیں اس کی محبت کے تابع ہو گئی یہ ہے در حقیقت طریقت کی آخری یہ وہ باطنی کیفیت ہے کہ جو مطلوب ہے یقصو ہو کر انی وجہ توجہ الزی فطرت سماوات و حریفہ یکسو ہو کر انسان متوجہ ہو گیا ہو اللہ کی ذات کی طرف وہی اس کا مطلوب و مقصود ہے وہی اس کا محبوب حقیقی ہے ان دونوں کا تعلق جیسا کہ میں نے ارض کیا وہ یا ہما از اش سے ہے یا ہما باوش سے لیکن حقیقت ہماوس کہہ لیجیے یا اس کی وہ تعبیر جو شیخ ابن عربی نے کی ہے اور وہ ہے وحدت الوجود حقیقت وحدت الوجود ہے لیکن ان کے درمیان ایک باریک فرق ہے ہماوس اور وحدت الوجود کے مابین اور یہی فرق ہے جو ملحوظ نہ رہے تو بڑا خطرہ ہے ہوشدار کے رہبر دب تیز قدم رہا ذرا سی اس میں بے احتیاطی ہو جائے تو کفر اور شرک کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ راستہ بہت خطرناک ہے اور ویسے بھی اول تو اس حد تک رسائی بہت کم لوگوں کی ہے پھر اگر کوئی پہنچ گیا تو اس کو ہرم کرنا بڑا مشکل ہے اس میں ہو سکتا ہے مجھے بلکہ سلطان باہو کا وہ مشرا یاد آتا رہا آج جب میں ان مذابیر پر غور کر رہا تھا جان پل سے آئی ہوں واقعہ یہ ہے کہ جب انسان کو یہ احساس ہوتا عبادت الوجود کا تو وہ اپنے اندر جو ہے ایک ایسی کیفیت محسوس کرتا ہے کہ اس کو ضبط میں لے آنا اس کو قابو میں لے آنا پھر اپنی جو ہے شخصیت کو اپنے صحیح مقام پر برقرار رکھنا آسان کام نہیں چناتے یا تو وہ ہوگا جو منصور حلداد کے ساتھ ہوا سربت کے ساتھ ہوا آن الحق یا انسان ادھر چلا جائے گا یا ایک اور بڑی پیاری کیفیت ہے جس کا کہ ذکر کیا ہے بہت خوبصورت الفاظ میں شیخ سادی نے آ رہا کہ خبر شد خبرش باز نہ یا جو شخص یہاں تک پہنچ گیا پھر اس کی خبر نہیں ملتی یعنی خاموش ہو جائے گا پھر اس کے اندر کیفیت وہ ہو جائے گی کہ زبان کھولنے سے چونکہ اندیشہ ہے خطرہ ہے اور یہی سبب ہے کہ جب یہ چیزیں کچھ شعرا کے ذریعے سے حافظ کے ذریعے سے خاص طور پر جب یہ چیزیں عوام الناس میں آ گئی ہیں تو اس سے بڑے خطرناک نتائج برابر ہو گئے پھر دین و شریعت کی اہمیت ختم ہو کر رہ گئی پھر وہ سب منظر مسجد مندر ایک ہکڑو نور وہ ایک ہی نور ہر جگہ نظر آیا ہے پھر وحدت ادیان بھی نظر آیا ہے پھر شریعت کی اہمیت ختم ہو کر رہ گئی اور کسی فتنے کے سدے باب کے لیے بلکہ اس کا رخ موڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ احمد سرحندی رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کیا ہے اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار اس لیے کہ واقعہ پر اس وقت جو یہ وحادت ابھیان کا فلسفہ آیا تھا اور اس اوستی نظریات عوام میں ان کی جو تعبیر جو ہے عام ہو گئی تھی پھیل گئی تھی شائع ہو گئی تھی اس سے شریعت محمدی کی اہمیت زیرو ہو گئی یہ سب جو ہیں ان کی کیا حیثیت ہے بس رام کہہ لو اور رحمان کہہ لو کیا فرق ہے لا لگاؤ ذرا مندر میں جا کے لا لگا لو مسجد میں جا کر لا لگا لو لا لگانی تو اس سے یہ کہ تشخص جو ہے اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہ بن اس لیے کہ ملت اسلامی کا تشخص اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تشخص ختم ہو رہا ہے اس وقت اللہ تعالی نے حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا ہے یہ سب کچھ در حقیقت وحدت الوجود یا ہماؤس کے درمیان جو فرق ہے باریک اسے نہ رکھنے کے باعث اور نمبر دو یہ کہ ان کا عوام کی سطح تک جا پہنچنا اشعار کے ذریعے سے اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے اسی کے خلاف در حقیقت بغاوت کی ہے شیخ احمد سرحندی نے اور یہ بھی نوٹ کر لیجیے کہ ہماری اس صدی میں میں نے بار بار کیا ہے کہ شیخ احمد سرحدی رحمتہ اللہ علیہ حضرت مجدد الفسانی جنہیں ہم جانتے ہیں جن کے نام سے ان کے ساتھ ایک بڑی خصوصی نسبت بہت سے اعتبارات سے علامہ اقبال کو حاصل ہے یہ وجہ کہ علامہ اقبال نے بھی وہ تشخص جو ہے مسلم قومیت کا تشخص واقعہ یہ ہے کہ ان کا فکر ان کا فلسفہ ان کی بھاری شخصیت اگر نہ ہوتی اس وقت تو وحادت ادیاان کا فلسفہ اس صدی کے آغاز میں بھی گاندھی کے ذریعے آیا تھا اور بہت شد، و مت کے ساتھ آیا تھا اور یہاں تک کہ مولانا ابوالکلام آزاد جیسی عظیم شخصیت بھی اس, اس روقے میں بہ گئی تھی اور اس وقت واقعہ یہ ہے کہ پھر وہی شکل ہو جاتی جو تین سو برس قبل ہوئی تھی جو دین الہی کے نتیجے میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین محمدی کے خاتمے کا جو خطرہ پیدا ہو گیا تھا وہی صورت اس صدی کے آغاز میں بر عزی میں پاک ہند میں دوبارہ پیدا ہو گئی تھی علامہ اقبال کو اللہ نے اٹھایا ہے مفکر فلسفی ان کی بات میں وزن تھا ان کا انداز بیان جو ہے اتنا لوگوں کے لیے دل کو لبھانے والا تھا بات اس طرح دل سے اترتی چلی گئی ہے پھر وہی شخص ہے کہ جو پنڈت نہرو سے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا تھا ختم نبوت پر گفتگو جو ان کی ہوئی ہے خط و کتابت ہوئی ہے ظاہر بات ہے کہ کوئی عام عالم دین تو ان کے ساتھ میں ہم کالا ہو سکتا تھا اپنی جگہ پر ختم نبوت کے موضوع پر قرآن اور حدیث سے درائی جتنے چاہے دے لیں اس کی فلسفیانہ جو ہے بحث وہ تو علامہ اقبال کے سوا کسی نے نہیں کی تو اس اعتبار سے علامہ اقبال بھی شروع میں آپ کو معلوم ہے کہ حافظ کے شدید دشمن رہے اور یہ جو فلسفہ تھا اس کی بڑی شدت کے ساتھ انہوں نے نفی کی ہے بہرحال میں نے یہ جو ہے وحدت الوجود جو اب اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی پھر تیسری منزل بنتی ہے لا معبود الا اللہ ابتدائی منزل ہے لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ یہ درمیانی منزل ہے طریقت کی آخری منزل یہ ہے لیکن فلسفہ اور فلسفہ وجود کی آخری منزل ہے لا موجود الا اللہ تو میں اس وقت اس رائے تک پہنچ گیا تھا کہ طریقت اور شریعت دونوں کا تعلق ہماؤس یا ہما باؤس کے ساتھ ہے جبکہ حقیقت یہ وحدت الوجود ہے جو ہماس تھی کہ ایک تعبیر ہے محتاط تعبیر اس زمانے میں ایک تصویر یا تنصیب بھی میرے ذہن میں آئی تھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس وقت بلکہ ایک مضمون لکھنا شروع کیا تھا میں اسے لکھ نہیں پایا اس وقت اب تو شاید کہیں میرے کاغذوں میں بھی نہ ہو مکھی کے پھول بن جاؤ اس کی ذرا میں چاہتا ہوں کہ وضاحت پر بنات کیا ہے سائنسی نظریات کچھ اس طرح کے ہیں ان میں آپ کو معلوم ہے کہ سائنس کے میدان میں نظریات میں کبھی بیشی تبدیلی ہوتی رہتی ہے یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں سن پچپن چھپن کے زمانے کی کہ یہ خیال بہت غالب تھا کہ ہماری یہ زمین بھی در حقیقت سورج ہی کا ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہے اور تمام جتنے اور بھی پلینٹس ہیں جو سورج کے گرد گھوم رہے یہ سورج ہی کے ٹکڑے ہیں ٹوٹے ہوئے اور اسی وجہ سے جس طرح جس حرکت کے ساتھ صورت جو ہے وہ اپنے محور کے گرد جو ہے حرکت کر رہا ہے ریوالو کر رہا ہے اسی در حقیقت مومنٹم کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اس سے نکلے ٹوٹے اور اس کے گرد چکر لگانے لگے تو گویا کہ یہ ہماری زمین بھی آگ کا ایک بہت بڑا یہ سمجھے کہ قرا تھی پھر یہ ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی ٹھنڈے ہونے سے دو نتیجے نکلے اس کے کچھ بخارات نکلے وہ بخارات جب اوپر گئے انہوں نے فضا کی شکل اختیار کی اور نیچے جو ہے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے یہ سکڑی سکڑ کے اس میں کہیں اونچائی کہیں اینچائی پیدا ہو گئی کہیں بلندیاں ہو گئی کہیں بڑی گہری بارش جو ہے وجود میں آ گئی اس فضا میں کہ جو تقریباً یہ تیس پینتیس میل ہے اس کی کل ہماری اونچائی جو ہے یہ ایک لفافہ ہے غلاف ہے فضا کا جو ہماری زمین کے گرد ہے قرآ ہوائی جسے فضائی آپ کہتے ہیں اب یہاں انہیں کیسز کے نتیجے میں بارش شروع ہوئی اور وہ نہ معلوم کتنے عرصے تک بارش ہی ہوتی رہی ہے جس سے کہ سمندر وجود میں میں آئے جو نشیبی علاقے تھے وہاں پانی جمع ہو گیا وہ سمندر ہو گئے جو اونچے علاقے تھے وہ خشکی ہو گئی وہ بر ہو گئے اور یہ باہر ہو گیا پھر جہاں یہ بر و بہر آپس میں جڑے ہوئے تھے وہاں وہ دلدلی علاقوں کے اندر حیات ارضی کا آغاز ہوا یہ حیات ارضی جو ہے یہ دو طرف چلی ہے ایک پلانٹ کنگڈم اور ایک پھر اینیمل کنگڈم اب پلانٹ کنگڈم میں خاص طور پر دیکھیے کہ ایک سورج مکھی کا پھول ہے ویسے تو یہ کہ اب کہا جا سکتا ہے حقیقت کے اعتبار سے کہ اس زمین پر جو کچھ ہے وہ سورج ہی سے ہے ہماجوس سورج ہی کا تو ظہور ہے سورج ہی کا ٹکڑا تھا وہی وہ ٹھنڈا ہوا ہے اسی میں سے گیسز نکلی تھیں گویا کہ کوئی خارش ہے نہیں آئی ہوا بھی وہیں سے ہے پانی بھی وہیں سے ہے خشکی بھی وہیں سے ہے سمندر بھی وہیں سے ہے پھر انہی کے انتزاج سے انٹریکشن سے اس دلدلی علاقے میں حیات کا آغاز ہوا حیات نباتاتی حیات حیوانی تو گویا کے زمین پر جو کچھ ہے اس کا اوریجن کیا ہے سورج لیکن یہ تو ہوئی حقیقت اصل طریقت اور شریعت کیا ہے وہ سورج مکھی کا پھول ہے جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے وہ اپنا رخ سورج کی طرف کر لیتا ہے جیسے جیسے سورج گردش کر رہا ہے ایسے ہی ایسے اس کا بھی رخ جو ہے وہ بدلتا جاتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے پھول بھی بند ہو جاتا ہے مرجھا جاتا ہے اگلی صبح کو پھر وہ تازہ ہوگا جب سورج شروع ہوگا گویا کے سورج مکھی کے پھول نے اپنے وجود کا مقصد یہ قرار پایا کہ وہ اپنے اصل اس برکس کی طرف یا اپنے اس مبدا کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھے یہی توجہ کا مرکوز رکھنا ایک بندہ گوبنگ کے لیے یہی ہے انی وجہ تواوات ونی فم و بجائے اس کے کہ سورج مخی کا پھول اس چکر میں غلط پہچا رہے کہ میں کہاں سے بنا ہوں سورج کا ٹکڑا ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ رخ اپنا رکھو اس سورج کی طرف اسی طریقے سے ہمیں اس فکر میں غلط پیچا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہاں سے وجود میں آئے ہیں کیسے وجود میں آئے ہیں ہم ہیں ہم ہمارا وجود ہے ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے بما خلق تل جن بلن سل سا آبود ساری توجہ اس پر محبوط کیجیے اور ان سلاطی و نسخی و ماہیا رب العالمی اور انی وجہ فتر واطمہ سورج مکھی کے پھول کی طرح ہمارے دل کی کلی کھلے تو اس سے کھلے کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ کے حضور میں حاضر ہو اور اگر ذرا سا بھی ضیاب ہو جائے اگر ہم محسوس کریں اب دیکھیں یہاں حدیث کے وہ الفاظ زین میں لے آئیے حضور فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان نہوں قلبی میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سر تاری ہو جاتا ہے اگرچہ حضور کے قلب کے حجاب کو ہم اپنے حجابات کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے تھے نسبت خاک لابا عالم پاک ہماری ہزار حضوریاں جو ہے وہ حضور کے اس ایک غیاب کے سب ہو جائیں گی لیکن یہ کہ بہرحال فرق پڑتا ہے کچھ نہ کچھ کسی وقت وہ حضور کی انٹینسٹی شدید ہے کبھی اس انٹینسٹی میں تھوڑی سی کمی آئی ہے جسے آپ غیاب سے قابل کر رہے ہیں ان دہوں نہ یوگان ولا کلوی وہ انی لخر اللہ سبرین ورنہ کنفی کل یوم میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سے آ جاتا ہے میں ستر ستر مرتبہ ہر روز اللہ سے استفاد کرتا ہوں تو جہاں کہیں بھی بندہ مومن محسوس کرے کہ زیاب ہو گیا ہے حضوری نہیں رہی کچھ بودھ ہو گیا ہے میری توجہ کسی اور طرف ہو گئی ہے میں کچھ غافل ہو گیا ہوں. فوراً جو ہے ایک تو یہ کہ اس پر پچھتاوے کی کیفیت تاریخ ہو توبہ کی کیفیت یہ ہوگی کہ پھر اپنا رخ کر لیں اسی کی طرف جیسے کہ سورج مکھی کا معاملہ ہے سورج پلو ہوتا ہے وہ کھل اٹھتا ہے پورا دن جدھر سورج جا رہا ہے ادھر ہی اپنا رخ جو ہے ادھر ہی ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا ہے اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ بھی بجھ کر رہ جاتا ہے برجا جاتا ہے یہ ہے اصل میں حقیقت اور طریقت اور شریعت حقیقت تو یہ ہے کہ سورج کا پھول بھی ادھر حقیقت سورج ہی سے نکلی ہوئی ایک شاید. لیکن اصل شے تو یہ ہے کہ طریقت اور شریعت پر ہماری توجہ بھرپور ہونی چاہیے لا الا اللہ لا الا اللہ لا مح...